اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَغْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر تیس سے شروع ہوگا سب سے پہلے ان سب سے پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کی یاد دلا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں عطا کی تھی وہ عیدیم کرو بکل ندی اور یاد کرے اس وقت کو جب کہ کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے لیو اسمتھو کا تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں اویختلو کا یا آپ کو قتل کر ڈالیں اویخریجوں کا یا آپ کو مکے سے نکال دیں یا آپ کو جلاوٹن کر دیں ویم کرو نہ ویمکر کافر چالیں چلتے رہیں گے اور اللہ تعالی بھی اپنی چال چلے گا وَيَمْ وَيَمْ <اللَّه> کافر اپنا داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی اپنا داو کرتا تھا کورونا ویم اللہ اور کافر اپنی تدبیر کرتے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کرتا تھا واللہ خیر الماکرین اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے لوگ پروگرام بناتے ہیں منصوبہ بناتے ہیں تدبیر بناتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے لیکن اللہ تعالی جو تدبیر کرتا ہے جو پروگرام اللہ تعالی ترتیب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے انفال کی آیت نمبر تیس کا اس سے پہلے والی آیتوں کے ساتھ جوڑ کیا ہے جوڑ یہ ہے کہ اللہ جل نے اس سے پہلی آیتوں میں اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور جو آپ پر احسان کرتا ہے اس کی اطاعت کرنی آسان ہوتی ہے مزہ بھی آتا ہے کوئی آپ پر اگر احسان کرتا ہے تو آپ جب اس کی بات مانتے ہیں تو آپ کو اچھا بھی لگتا ہے مناسبت اور جوڑ بالکل واضح ہے اس لیے کہ اللہ جل جلا اس سے پہلے بھی دوسری آیتوں میں مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ جلجلا الحو اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ اللہ کی بات ماننے میں بندوں کو مزہ آئے کیونکہ یہ قاعدہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے آپ اس کی بات بہت اچھی طرح سنتے ہیں الانسان عبد یہاں <سؤال> پر اللہ جل الح اس عظیم نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمت اور رحمت نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑی رحمت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو ہم سب کا کیا ہوتا یہ دنیا کا کیا ہوتا سب کافر ہوتے سب جہنم کی خوراک بنتے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو ذکر کرنا ضروری ہے اور اس نعمت کو یاد دلانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جس اللہ نے ہمارے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی حفاظت فرمائی ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے بات سمجھ میں رہی ہے وہ ایم کرو بیکل ندین کفرو یاد کیجئے اس وقت کو جب کافر چالیں چل رہے تھے آپ کے خلاف لیوف تو کا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اویخلو کا یا آپ کو قتل کرنے کے لیے اعیف رجوع کا یا آپ کو مکے سے جلاوطن کرنے کے لیے ویم قرون اللہ اور کافر چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی چال چلتا ہے واللہ خیر الماکرین اور چالیں چلنے والوں میں اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے سب اپنی اپنی تدبیر اور اپنا اپنا منصوبہ بناتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا منصوبہ اور اس کی تدبیر سب سے بہتر ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ کون سی چالیں تھیں جو کافروں نے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے خلاف استعمال کی تو یہاں میں ایک واقعہ بیان کریں گے اس واقعے کو ذرا دلچسپی سے اور توجہ سے سننے کی کوشش کریں